حیوان بل ہے خیال حیوان بل حیوان خلصوا ال حیوان حیوان مالشیا ذن با ملک کی فرسد رواۃ مخترف بن سمرہ درات کی بنانے والے تحریم مالی عبد الله المزنی رواۃ درات کی فیاض مالی جنہوں نے اختلاف کا ایمام دے امام ابو حاض کر کے یہ درات پر لحاظہ میں پاؤ سر کی گئی چاہگی کی تعین ممکن ہوئی اور حیوان آگا کی شی سا جی کے نسیا چراجی کہ تھی تعین رادی مکیلات مضمون آتی شاپ ہو مالک مسکدار بہ حیوان بالحوان جائزہ موالک مخالفت نیاشت گئی بنا فروت عبداللہ ابنتارشرت و تعارض کی قول بنسل کا تاریخ قول بالترجیح یا کال بدبی حکم و اللہ کے خبیہ بن راغ ردا باحت مقدم بھی ترسیس بانی دو ترجیح باہت مقدمت محرم دے کو لکھی من حیوان۔ خرصور حیوان نہ حیوان بانی نشیا لاس پراس جائز پھر اتفاق نہ کرس تو بابن قدقی فضار خزا خان ادن بے لاس پراس جائز دا وی ورف وہی بانی وہی ورف میں زبانی بابن پھر رست دفایا بن حیوان جازت اور ذکر کیبد اللہ امراش بندوبست کی بن تیار بند کی دفاروسل وتظام کی دفارشلے بہت داغید السلو انتظام کہ ختم شو خلق فادش امرک نبیل السلام عبداللہ چواب اخلیقی کے صدقہ فدی کی, کی. بات ذکر خان و صدقی نے صدقہ و ذکی عمر بانی لگے گی سلقا چوقری پسندان صدقی کی نام و بے ورکو فقان خان بانسا <تصفيق> غلام اتفاق